السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ الحمد للہ والسلام وسلات وسلام نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم ملک امدین عیا کا نبود نصائین الحمد تمام تعریفیں لاہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو الرحمن بہت ہی مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے مالک کے مالک ہے یوم الدین دن کا, کا خاص تیری ہی نہ ابود ہم عبادت کرتے ہیں وعیا کا اور خاص تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اس آیا مبارکہ کو اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں عیا کا نا و عیا کا نستعین دال کو لمبا کر دیتے ہیں دال کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ایاک کا و ایاک کا نستعین اے اللہ تو ہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے رحمان تو رحیم تو جزا کے دن کا مالک توں تو پھر کرنا اب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت عبادت کے لغ و معنی ہیں بطور تعظیم معبود کے لیے آجزی کرنا انکساری کرنا خوش و کرنا بندگی کرنا شریعتی اسلامیہ میں عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ خوشو و خوضو اور خوف بھی شامل ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں ہر انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم ہر فانی چیز کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ اس کی محبت جیسی کسی سے محبت کرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے ویسے کسی اور سے نہ ڈرو جیسے اس سے امید رکھنی چاہیے ویسی امید کسی اور سے نہ رکھو اسی پہ بھروسہ کرو اسی کے نام کی نظروں و نیاز چڑھاؤ اسی لیے اسی کے لئے خوشو و خوضو کرو اسی کے لئے سجدہ کرو رکو کرو نماز پڑھو وحب اللہ ولا تشرکو بھی شیاح لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ شرک بہت ہی بڑا گنا ہے ان شرک المناظم شرک اللہ رب العزت معاف بھی نہیں فرمائیں گے ان اللہ اللہ یغ فروشر کبھی ہی وہ یغ فرو مادون کلیمشر شیرک کے علاوہ انسان جتنے بھی برے عامال کرتا ہے وہ اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے تو اس آیا مبارکہ میں یا کا نا بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ میں خاص صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بہت عجیب سی بات ہے نماز میں پڑھا ای کا نہ ابو لیکن پھر سجدہ کسی اور کے در پہ رکو کسی اور کے لئے طواف کسی اور کے لیے عبادت کسی اور کے لئے جینا مرنا کسی اور کے لئے نماز کسی اور کے لیے حج زکت کسی اور کے لیے نماز میں اقرار کرتے ہیں عیا کا نا ابدو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم لیکن سلام پھیرتے ہی پیروں فقیروں کی قبروں پہ جانا شروع ہو گئے وہ بے چارے جو کچھ نہیں دے سکتے ان سے مانگنے لگ گئے اییا کا نا ابو تیری ہی خاص ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقۃ الجن والدون انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے جیسا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے معاذ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 یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایاک کا نعبد و ایاک کا نسعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاط میں موجود ہے اے اللہ ایاک کا خاص تیری ہی ناب ہم عبادت کرتے ہیں و عیا کا اور خاص تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں عبادت بھی اللہ اللہ کی کرنی ہے مدد بھی صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے کوئی مشکل آ مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا ہے کوئی تکلیف آگئی تکلیف کے وقت اللہ کو پکارنا ہے اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد چاہنی چاہیے اللہ سے مدد مانگی جائے اس یقین کے ساتھ مدد مانگی جائے کہ وہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا اللہ رب العزت تو خود انسان کو صدا لگا کے کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی حفاظت اللہ تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اس کو اپنے سامنے پائے گا جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ اور یقین کر لے کہ اگر ساری امت تجھے کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے وہ نفع ہی پہنچائے گا جو اللہ نے تیرے لیے تحریر کر دیا ہے اور اگر پوری امت تجھ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے یہ حدیث تروزی میں موجود ہے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ سے بات چیت کرتے ہیں اے اللہ عبادت تیری کریں گے مدد تجھ سے مانگیں گے لیکن سلام پھیرتے ہی اوروں کے در پہ چلے جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے شاعر نے کہا تھا کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے ولی پیغمبر سب رہنمائی کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ایا کا نابود و ای یا کاستعین پھر بھی در بدر پھرتے ہو مشکل کشائی کے لیے اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی عبادت کرنے والا اور اپنے سے مانگنے والا بنا دے وہ آخر تعوانہ ان الحمد رب العالمین